نحمده ونصلي على رسوله الكريم مما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صد اللہ مولانم بھائیوں کل ہم نے جو جس موضوع پر بحث کیا تھا وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بارے میں بات تھی جس سے جہاد کی عظمت اس کی شرافت اس کی اہمیت اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی تھی اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کے باقاعدہ یعنی افتتاح کرنے کے تو یہ جو ہمارا موضوع ہے اس پر میں نے تو کل آپ کو بتایا کہ بہت سے موضوعات ہیں جس کو ہم نے اس دورے میں چھوڑا ہے کیونکہ وہ ہم تفصیلی دورے پھر کرتے ہیں سال کے اندر جب کبھی تفصیلی بندہ کو طویل وقت مل جائے تو پھر وہ کر سکتا ہے اور ایسے حالت میں تو ابھی میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں بھی بہت کم کم وقت سب کی طرف سے ملائے تو اس وجہ سے نہیں کر سکتے اس لیے ہم مختصر سا اس نظام پر موجودہ جو ہم ہمارے اوپر مسلط ہے اور جو موجودہ حکومتیں ہیں اسلامی زمین پر قائم حکومتیں خصوصا تو ان کے بارے میں ہم با بحث کریں گے تھوڑا بہت کہ ان کی شریح حیثیت کیا ہے بہرحال ہم اپنے موضوع کے افتتاح کرتے ہیں وہ انسان سے کرتے ہیں اس لیے کہ ہم بھی انسان ہیں تو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کون ہے ہاں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی موضوع بھی اکثر علماء جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں انسان بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے موضوع, موضوع ہے انسان ہے اور انسان کے ارد گرد وہ بحث کرتا ہے اس کے تکلیف سے بحث کرتا ہے کہ کن امور پر مقلف ہے کون سے احکامات اس, پر, اس کے اوپر واجب ہے کون سے فرض ہے کون سے سنت ہے کون سے اس کے لیے مستحب ہے کون سے مباح ہے کون سے مکرو ہے کون سے حرام ہے اس طرح بحث کرتا ہے قرآن کریم تو اسی طرح ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ یعنی اس موضوع میں انسان سے شروع کریں گے تو بھائی جو مشہور بات ہے وہ انسان کی تخلیق اور تکلیف سے ہم بحث کریں گے تخلیق سے مراد میرا یہ ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا اور تکلیف سے مراد یہ ہے کہ انسان کس چیز پر مکلف ہے یعنی کیا انسان مکلف ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہے امرونا کے امرونا کے یا نہیں ہے تو اس بارے میں ہم بھی بحث کریں گے اور یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور باطل اور حق ادھیان کے درمیان جو مضبوط تا اختلاف ہے وہ اسی موضوع سے بنا ہوا ہے کہ تخلیق و تکلیف کے موضوع میں اساسی اختلاف لوگوں کو آیا ہے بعض لوگ جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کچھ احکامات کے تو یہی وجہ ہے کہ تخلیق و تکلیف کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے تو بہرحال انسان کے تخلیق اور تکلیف میں لوگوں کا اختلاف ہے اور تخلیق کے موضوع میں جو اختلاف ہے وہ تو مشہور اختلاف ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا کیا انسان یعنی بزات اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا پہلے دن سے اور اس کا ایک خالق ہے اس, اس نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ نئی انسان تو اللہ تعالی نے اس کو بےذات پیدا نہیں کیا بلکہ بحت و اتفاق کے نظریہ کے مطابق یعنی یہ بس اتفاقی طور پر یہ پیدا ہوا جو لوگ انسان کے تخلیق کے اس طرح برائے راست قائل ہے وہ اصحب ادیا سماویہ ہے جو لوگ آسمانی ادیان کے آسمان سے اتری ہوئی وحی کے بنیاد اور اس کے عقائد کے قائل لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے وہ اس طرح پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ اور فِي الْأَرْضِ یہ بھی ایک نسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کو پیدا کرنے والا ہوں اسی طرح وَلَقَدْ خلقنا الانسان احسن تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان براہ راست پیدا ہوا خلق خلقنا منطین اس طرح کے الفاظ بھی ہے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا بعض جگہ پر ہے من من سلسال من مصنون بعض جگہ پر ہے من سلسال تو یہ ہے کہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان براہ راست اور مخصوص پیدا ہوا حدیث مبارک میں بھی ہے کہ انا سک الحم بنو رابطہ لوگ سب سب لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تو بہرحال یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے کے نوا سے تعلق رکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا یہ تو ایک نظریہ ہو گیا اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس انسان پیدا ہوا بخت اتفاق کے طور پر نظریہ اتفاقی بس اتفاقی طور پر انسان پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا تو تفصیلی ارتقاء جو قانونی ارتقاء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے قلعہ پیدا ہوا پھر اس طرح ہوا پھر اس طرح ہوا پھر آخر کار بندر تک پہنچتے ہیں اور بندر سے پھر انسان بناتے ہیں یہ ان کا ایک باطل نظریہ ہے جس میں ڈارون سب سے آگے ہیں اور اس کا یہ باطل نظریہ جو ہے نا دنیا میں آج کل بہت زیادہ بہت سے ایسے ملحد لوگ جو ہے نا وہ اسی نظریے کے قائل بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا دونوں عقیدوں سے مقصود بھی یہ بات ہے کہ انسان یعنی مطلب مکلف ہے کہ نہیں ہے اصل مقصود یہ ہے لیکن تخلیق میں بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی وہ یہی وجہ ہے کہ جب کمیونزم کے اساسی نظریات مارکس نے بنائے اور اس نے کمیونزم اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا تو اسی دوران اس کو خیال آیا کہ ہر نظریے کے لیے جو انسانی زندگی پر بندہ بحث کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ انسان کی تخلیق سے بھی بحث کرے کہ انسان کیسے پیدا ہوا تو اگر ہم اس طرح مانگے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو پھر تو اشتراکی نظریہ یہاں نہیں چل سکتا تو پھر کسی ساتھی نے اس کو فون کیا اس کو خط بھیجا اور کہا کہ تم ڈارون کے نظریات کو پڑھو اس طرح ہے باقاعدہ ڈارون کے نظریات کو تم پڑھو اور اسی نظریے میں تمہارے مطلب لیے بہت کچھ ہے یعنی تمہارے نظریے کو تقویت پہنچانے والے ہیں تو اس نے تکلیف سے انکار کیا آ, مارکس نے بعد میں اس تکلیف کو سے انکار کے لیے اس نے دلیل کیا پکڑا ڈارون کا نظریہ پکڑا کہ دیکھو یہ تو ایک جانور ہے اصل میں انسان ہاں انسان اصل میں ایک جانور ہے تو جس طرح دوسرے جانور مکلف نہیں ہے تو انسان کو بھی مکلف نہیں ہونا چاہیے ہاں دوسرے جانور آزاد ہے جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جو جس طرح وہ نفسانی خواہشات پورا کرتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے تو جس طرح ان پر کوئی پابندی ان میں نہیں ہے تو لہذا انسان کو بھی اسی طرح چھوڑنا آزاد چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے تو بہرحال وہاں سے یہ نظریہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا تو انسان کے تخلیق و تکلیف کا مسئلہ اس میں پھر یہ ہے کہ پھر تو بہت تفصیلات اس میں کہ پھر انسان کے دوسرے مطلب انسان کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اگر وہ دوسرے جانوروں کی طرح ہے دوسرے بہائم کی طرح ہے تو پھر انسان کی امتیازی حیثیت کیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ انسان کی امتیازی حیثیت وہ عقل ہے نا ہم کہتے ہیں عقل ہے اللہ تعالی نے اس کو عقل دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی جب انسان کو مخاطب کرتا ہے تو اسی دوران بھی عقل کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے افالات کے الفاظ آتے ہیں الفاظ آتے ہیں آن؟ اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو دوا کے نام سے یاد کرتے ہیں. السم البقم جو لوگ عقل نہیں رکھتے وہ جانوروں کی طرح ہے تو اس طرح ان کی مثالیں دی گئی ہیں. تو ہم عقل کہتے ہیں اور اس کا باطل نظریہ جو اشتراکی ہے جو کمیونسٹ ہے ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ انسان کی امتیازی حیثیت اقتصاد ہے اگر اس کی اقتصاد اچھی ہو تو بس اس کی ہر بات مقبول ہے ہر بات پھر اس کی ٹھیک ہے اور اگر اس کے اقتصاد نہیں ہو تو پھر اس کی کوئی بات مقبول نہیں ہے اور پھر کوئی بھی اس کو توجہ نہیں دیتا ہے بہرحال وہ تو مادیت پرست لوگ ہیں تو ان کی مادیت پرستی نے ان کو اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ اقتصاد کے تابع ہو جائے ورنہ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں دو سپر پاور موجود تھے ایک طرف ایران تھا اور ایک طرف روم تھا لیکن اس غریب بستی نے جس میں مطلب وہ خود کسی چیز کے اگانی والی بھی نہیں ہے لیکن اس غریب بستی کے لوگوں نے دیکھو اگر ان کے اقتصادیات کا معاملہ ہوتا تو اقتصادیات میں تو لوگوں نے سپر پاور موجود تھے پھر ان کی بات ماننی تھی لیکن ان کی کی بات بات ماننی لیکن نہیں مانی گئی بلکہ انہوں نے اپنا ایک تہذیب اسلام کا ایک تہذیب اسلام کی ایک ثقافت اسلام کا ایک اخلاق اور یہ دنیا کو سامنے پیش کیا اور جب وہ عقل کے اصولوں پر بھی مطابق تھے فطرت سے بھی موافق تھے اور اللہ تعالیٰ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی مان گئے اور سب کچھ وہ اخلاق اور تہذیب اور, اور ثقافت سب کچھ قبول کرنے لگے بغیر اس کے کہ مطلب ان کے پاس اتنا بڑا احتساب نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یعنی انسان کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے وہ کمال کی وجہ سے ہے وہ علم کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ تلجرالو جل جب انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد فوراً علم کا فرماتے ہیں خلق السانب القلم اسی طرح الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیاں تو فوراً اس کی تخلیق کے بعد علم کا تذکر آتا ہے اور آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کے اختصاد کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا کی جب اللہ تعالیٰ نے, کی نے یاد کیے وعلم آدم ثم اللہ علیم الحکیم تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تو یہاں پر جو سجدہ ہے اس کی جو تعظیم ہے اس کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہے آکل اور علم کی وجہ سے ہے نہ کہ اقتصاد کی وجہ سے نہ ان کے پاس کوئی اقتصاد تھا نہ کوئی چیز تھا بہرحال یہ ہے اس کے بعد تکلیف کا مسئلہ ہے کہ انسان مکلف ہے یا غیر مکلف تو پہلے تو دو مذاہب بنتے ہیں ایک عقیدہ جو کہتا ہے کہ انسان مکلف ہے وہ عدیان سماویہ سے تعلق رکھنے والا عقیدہ چاہے اس میں پھر تحریف ہو کر وہ باطل بھی ہو گیا ہو لیکن کسی وقت میں وہ ایک احل حق اہل حق کا ایک نظریہ تھا یا اہل حق کے اس نظریے سے نکلنے والے دوسرے باطل نظریات پھر ہو گئے لوگوں نے باطل نظریات بنائے لیکن اس سے کوئی چیز لیا تو چھوٹی سی بھی روشنی کرن روشنی کی کرن آسمانی وحی سے موجود ہو تو وہ لوگ تکلیف کے قائل ہے کہ انسانوں مکلف ہے کچھ احکامات ایسے ہیں جو انسان کے اوپر لازم ہے اور کچھ احکامات اور کچھ افعال اقوال ایسے ہیں جس سے انسان کو منع کیا گیا ہے کہ یہ تم نہیں کرو گے تو یہ تکلیف کا مسئلہ اسی طرح ہے اور بعض لوگ جو ملحد ہے اشتراکی ہے سیکولر ہے لیبرل ہے جن کو یہ اصطلاحات آج کل ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں انسان غیر مکلف ہے اور ان کا دلیل یہ ہے کہ انسان اس لیے غیر مکلف ہے کہ انسان ایک جانور ہے دوسرے جانوروں کی طرح جب جانور ہے تو جس طرح دوسرے جانور آزاد ہے جس طرح دوسرے جانور اپنے خواہشات اپنے کھانے پینے جس تمام اعمال نفسیات اور غذبیات اور تمام امور میں وہ آزاد ہے تو اسی طرح اس کو بھی آزادی دینی چاہیے انسان بھی آزاد ہے اسی طرح لیکن یہ ان کا ایک سوچ اور ان کا ایک بات نظریہ ہے وہ تو انسان کو جانور مانتے ہیں اس لیے تو جو جتنے بھی نعرے وہ لگاتے ہیں حقوق انسانی کے نام پر تو وہ در حقیقت حقوق انسانی نہیں ہے بلکہ وہ در حقیقت کیا ہے حقوق حیوانی ہے وہ حیوان حقوق کہ طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آزادی دے دو جنسی آزادی دے دو کوئی آزادی جتنی آزادیاں وہ طلب کرتے ہیں اور جتنی آزادیاں وہ مانگتے ہیں اور جتنی آزادیوں کے پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے نو انسان کو آزادی دی اور ہم نے نو انسان کو یہ دی تو وہ کون سی آزادیاں ہیں وہ حیوانی آزادیاں ہے وہ حیوان حقوق ہے نہ کہ انسانی حقوق بہرحال پھر تکلیف کے مسئلے میں یہ مسئلہ ہے کہ تکلیف کا مسئلہ جو ہے یہ کیوں انسان مکلف ہے جو لوگ اس کو مکلف کہتے ہیں جو لوگ مکلف نہیں کہتے ان کا تو آسان دلیل ہے ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ بس یاری جانور ٹھیک ہے لیکن جب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کیا ہے انسان انسان تو مکلف ہے اشرف المخلوقات ہے تو پھر یہ مکلف ہے تو مکلف کیوں ہیں تو اس میں بھی دو مذاہب بنتے ہیں ایک ہے اہل حق علی اسلام کا عقیدہ اور ان کا مذہب اور ایک ہے ربانی اور عیسائیوں کا عقیدہ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مکلف اس لیے ہوا کہ انسان نے غلطی کی ہے انسان نے جرم کیا ہے آدم علیہ السلام نے گندم کا کانا کا دانا کھا کر اس کی وجہ سے مجرم بن گیا نعوذ باللہ اور اس کو جنت سے نکال کر اس کو مختلف قسم کے احکامات پر مکلف کیا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے در حقیقت کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر مکلف ہے تو وہ جزا ہے عذابن ہے سزا ہے یہ انسان عذاب انسان کے اوپر یہ ایک عذاب ہے یہ ایک سزا ہے جو اس کو دی جاتی ہے اس جرم کے پاداش میں تو ان کا عقیدہ یہ ہے اور دوسرے اہل حق اہل اسلام ہے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں انسان مکلف ہے لیکن سزا نہیں ہے جزا نہیں ہے عذابن نہیں ہے بلکہ انسان اگر مکلف ہے تو وہ کس وجہ سے ہے ان ہے, ہے امتحان ہے یہ ایک ابتلاح ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو جو لوگ عذابن کے قائل ہیں کہ عذاب کی وجہ سے سزا کی وجہ سے جزا کی وجہ سے اس کو اس کے اوپر یہ عبادات جو ہے نا وہ لازم کیے گئے ہیں تو بہرحال پھر جزا تو جو جتنی سخت سے سخت ہو تو وہ اچھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ سخت سخت احکامات کے قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ تبدل کے عقیدے کے قائل ہے اگر پھر اس پر وہ خود بھی عمل نہیں کر سکتے کسی زمانے تک وہ تو کر سکتے لیکن پھر بعد میں وہ خود بھی وہ راستے سے بٹک جاتے ہیں لیکن پہلے سے وہ جو کہتے ہیں کہ یار مطلب انسان کو تبدیل اختیار کرنا چاہیے عورتوں سے دور, دور رہنا چاہیے نکاح نہیں کرنا چاہیے خصوصا جو ہیں ان کے خصوصاً تو نکاح حرام کے درجے میں ہے اسی طرح مطلب وہ دوسرے جو کہتے ہیں کہ ایک راہب کہتا ہے میں نے تین من لوہا جو ہے نا اپنے اوپر دس سالوں سے باندھا ہے میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں تیسرا کوئی اور کہتا ہے کوئی اور کہتا ہے بارہ لیو ان کے اپنے آ, ان کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں قسم عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت عیسہ علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا ہے وہ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا آیا اور اس نے اپنے آ, آپ کو سولی پر چڑھا کر آ, یعنی مطلب بنی نو انسان کی مغفرت کے لیے وہ سبب بنا وہی وہ کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی آ, وہ نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے یہ عذاب نہیں ہے ہمارے اوپر یہ جو وہ ہے احکامات ہیں یہ عذاب نہیں ہے یہ سزا نہیں ہے یہ جزا نہیں ہے یہ امتحان ہے اس لیے عذاب نہیں ہے کہ دیکھو آزم علیہ السلام نے کانا کھایا گندم کا وہ جو ہے نا دانا کھایا تو اس گندم کے دانے کی وجہ سے وہ کیسے مجرم ہو گئے جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسی ولم نجی لہو آزما اس کو اس نے تو بول کایا تھا اس طرح تو نہیں تھا کہ اس نے ہزم اور قس کے ساتھ کہا تھا جب نسیا ہے تو بس نسیان تو ویسے ہی مرفوع ہے اور پھر بعد میں آزم علیہ السلام نے اس نسیان پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ورمنا انفسانہ علم تک فرلنا و من الخاسرین پھر اللہ جلالہ نے ان کی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کسی کو مغفرت بھی کر لے کسی کو مغفرت بھی کر لے اور پھر اس کو سزا بھی دے دے یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی حدیث شریف میں ہے کم اللہ ہوں اگر بال فرض نوزب اللہ یہ ضم ثابت ہو جائے آدم علیہ السلام کے لیے تو پھر بھی یہ ضمب تو توبی کے بعد تو باقی نہیں رہا تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ اس کی وجہ سے سزا ان مکلف ہے تو یہ جھوٹ بات ہے غلط بات ہے در حقیقت انسان مکلف ہے لیکن امتحان کی وجہ سے ابتلا کی وجہ سے یہ امتحانا مکلف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی بلوحم ای کم احسن و حملہ لیبلو کیوں پیدا کیا ہمیں تاکہ ہمارا امتحان لے لے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ جتنے تکالیف مسائب مشکلات اور جوع, خوف، ہاں؟ یہ سب کچھ جو آتے ہیں یہ امتحاناً اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے علی لام میم احس بننا سو ایتر کو یہاں پر بھی امتحان کی بات ہے فتنے کی بات ہے فتنا ہے یہاں فتح فلح اللہ اور انسان ہو سدا افس تمن خلقنا کو محبہ تھا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مکلف ہے انسان مکلف ہے اب انسان جب مکلف ہو گیا تو انسان کے تکلیف کے دو درجہ تھے ایک اصولی درجہ ہے کہ پہلے انسان کسی چیز پر مکلف ہے اور دوسرا فرعی درجہ ہے تو اصولی سطح پر انسان جو مکلف ہے وہ کس چیز پر مکلف ہے وہ توحید الہی پر مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ما خلق الجن والا میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میرے عبادت فقط میرے عبادت کرے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاکہ میرے توحید کو وہ پکڑ لے اور میرے توحید کا عقیدہ رکھ لے عبادت میں مجھے یکتا مان لے عبادت میں مجھے یکتا مان لے اور ماں الجن والا اللہ لیا اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں تو یہاں پر توحید کا عقیدہ ہے توحید فل خلق ہے توحید فل تدبیر ہے تدبیر الامور ہے توحید ہے توحید فل عبادت ہے توحیدم ہے تو یہ سب توحید کے لیے انسان پیدا کیا گیا اب توحید کا عقیدہ جو ہے وہ توحید فل خلق کے سب لوگ قائل ہیں بہت سے لوگ مشرقین کے بارے میں بھی آتا ہے آہ کہ تم اللہ تعالیٰ فرماتے نبی سسم کو پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے یہ لوگ لقول کے دوسری جگہ لکولتا ہوں من خلق اسی طرح فصول اگر تم ان سے یہ پوچھے کہ یہ تدبیر العمور کون کرتا ہے ان امور کا تدبیر کون کرتا ہے تو وہ کیا بتائیں گے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عبادت میں شرک عبادت میں شرک یہ وہ لوگ کرتے تھے وہ لوگ یہ کرتے تھے تخلیق میں وہ شرک نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں کو وہ کچھ مطلب واسطے وغیرہ مان کر پھر کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطے ہیں لیکن بہرحال تخلیق کا اسمان اور زمینوں کے تخلیق بڑے امور کی تدبیر کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ سب کچھ لیکن عبادت کے بارے میں ان کا عقیدہ کچھ گڑبڑتا تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا اور ما خال انبود کہ عبادت میں مجھ کو یکتا مانے عبادت میں مجھ کو ایک مانے تو اس لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے لا الہ الا اللہ الحما ایک اللہ کی عبادت ہے کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہے تو یہاں پر بھی لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے لا معبود الا اللہ یہاں پر شرک شرف فلخل کی نفی نہیں ہے یہاں پر شرک فی تدبیر العمور کی نفی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو نفی ہے وہ کس چیز کی ہے شرک فی العبادت کی ہے کیونکہ وہ سب کچھ مانتے تھے تو صرف فی الخلق کی نفی نہیں کی صرف تدبیر کی نفی نہیں کی بلکہ شرف فی العبادت کی نفی کی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب لا الہ الا اللہ کا یہ نظریہ لا الہ الا اللہ کا یہ سوچ یہ کیا ہے یہ اساس التوحید ہے توحید کی بنیاد ہے یہ معیار ہے بین القفریم یہ تحلیل و تحریم کے لیے معیار ہے یہ حق و باطل کے سمجھنے کے لیے میں ہے یہ مسالح و مفاسد کے سمجھنے کے لیے میں ہے اچھے اور برے سمجھنے کے لیے میں ہے کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک ہی کریمہ ہے جو کفر و اسلام کے درمیان تفریق لاتا ہے لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے جو جاہلیت اور علم کے درمیان تفریق لاتا ہے لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ ہے جو حق و باطل کو تمیز درمیان کے درمیان تمیز لاتا ہے لا الہ الا اللہ ایک ہی ایک کلما ہے کہ حلال و حرام کے معیار تم کو بیان کرتا ہے کہ کس کی طرف سے تحلیل ہوگا کس کی طرف سے تحریم ہوگا لا الہ الا اللہ کہ کس کی قانون سازی ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے کیا ہے لا الہ الا الم ٹھیک ہے اب لا الہ الا اللہ سے ہم تھوڑا بہت بحث کریں گے کیونکہ یہ تو بہت بڑا کلمہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس سے بھی بحث کرنا چاہیے تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کے دو اجزاء ہیں بھائیوں ایک ہے لا الہ دوسرا ہے الا اللہ اور اس کو نفی اس بات کہتے ہیں لوگ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ کیا ہے یہ اس بات ہے دو جز ہے لا الہ الا اللہ اب ان دونوں اجزاء میں سے دیکھو لا الہ میں دو اجزا ہے ایک لا ہے اور دوسرا کیا ہے الہ ہے لا کا کیا معنی ہے لا کی معنی ہے نفی کی آپ بھی نقو وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ لا جن سے تو یہاں پر لا کی معنی ہے نفی کی کہ مطلب کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تو یہ نہیں کا معنی لا کی معنی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے اس کے ساتھ لازمی معنی بھی کچھ ہوتے ہیں کہ لا کے ساتھ کیا لازم ہے تو لا کے ساتھ انکار لازم ہے لا کے ساتھ برات لازم ہے لا کے ساتھ عداوت لازم ہے لا کے ساتھ بغز لازم ہے تو یہ چار چیزیں یعنی آپ کے اوپر لازم ہے کہ تم باطل محبوج سے کیا کرو گے بغاوت کرو گے براعت کرو گے انکار کرو گے عداوت رکھو گے کرو گے اس سے تو یہ چار چیزیں جو ہے نا یہ تمہارے اور اس کے درمیان ہوں گے اور یہ ابراہیم علیہ السلام السلام نے اپنی دعوت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حسنت البراہیم الدین برا اپنے قوم سے کیا کہا ان نابرا کہ ہم آپ لوگوں سے بری ہیں تو یہ پہلا اعلان ہے براہت کا ان ناب امین عابدین سے پہلے برات کا اعلان کیا وممّا تعبدون من دون نملہ معبودین سے بعد میں براحت کا اعلان کیا بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے عقیدے کو نہیں مانتے لیکن یہ ویسے ہمارے مطلب ان کے ساتھ تعلقات ہے دوستانہ تعلقات ہے عقیدہ تو ہم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ابراہیم السلام نے یہاں پر ان برا منکم جو عابد ہے جو عقیدے کے رکوالی ہیں جو جو لوگ اس عقیدے کو رکھتے ہیں ان سے او او پہلے برعت کیا باطلہ سے بعد میں انکار کیا تو یہ دیکھو کفر نابکم یہ دوسرا جزے کے انکار کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے عقیدے سے تو فرماتے ہیں کفر نابکم کہ ہم آپ پر کفر کرتے ہیں آپ لوگوں کے عقیدے پر کفر کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کفرنا بھی عقیدت اگر کی مراد ہے لیکن سر الفاظ کفر نا بیکم یہاں پر کفر نا بکم کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی ان کو کافر کہنا ان کے عقیدے کو کفر کہنا سے پہلے پہلے یہ بھی لازم ہے کہ تم یہ کہو کہ بس اس کا عقیدہ تو کفر کا ہے لیکن اس کے بارے میں میں کیا کہوں گا آپ کو تو یہ کا نہ بھی کہ اس کو بھی اس سے بھی انکار کرو اس سے بھی دوستی کا انکار کرو اس کو بھی کافر کہو کہ یہ کافر ہے ٹھیک ہے تم یہ اعلان کرو گے کہ یہ کافر ہے اس لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی امر کرتے ہیں کہ تم اہل مکہ عرب کو اور کفار کو یہ کہو کلیہ کا فرون تو یہاں پر یہ کافرون کا لفظ ہے کہ ان کافروں کو کافر کے لفظ سے خطاب کر کے کہو کہ لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد یہاں پر بھی برا کا اعلان ہے لا ما ولا ان تمہد نما ابود ولا انحابلم عبد تمیز ہے یہاں پر لا عبد ما تعبدون تو کیا ہے لا الحب تعبدون تمہارے باطل معبودوں کا میں عبادت نہیں کرتا ہوں تو کیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ تم تو باطل معبودوں کی عبادت کرتے اور میں وہ نہیں کرتا ہوں ولا ان ولا الرما ما تم پھر آخر میں تمیزی ادیان بیان کرتے ہوئے فرمات الم ولی دین میرے لیے اپنا راستہ ہے اور تمہارے لیے اپنا راستہ ہے تمہارا باطل عقیدہ ہے میرا حق عقیدہ ہے میرا تم سے اعلان برا تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کفرنا و بدا بائی ننا و بائی وبدا بائی ننا و بائی تو یہاں پر یہ ہے کہ ان سے عداوت کا اعلان ہے اور ان سے بغض کا اعلان ہے عداوت کو یہاں پر بغض پر مقدم کیا عداوت اعلان کے بعد میں ہوتا ہے کسی سے بغض لگتا ہے پہلے, پہلے پھر بندہ جن کرتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ پہلے بندہ دشمنی کرتا ہے پھر بعد میں بغض آتا ہے دل میں تو پہلے تو بغض ہوتا ہے لیکن یہاں پر بغض کو مؤخر کیا آ, پیچھے کیا اس لیے کہ آ, لوگ بہانے نہ کرے ہیلے بہانے نہ کرے کہ میرا تو بغض ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عداوت کو مقدم کیا کہ نہیں پہلے تمہاری اب کی علامت عداوت ہے اگر یہ موجود ہے تو تم میں بہت موجود ہے کفار کا اور کفر کا اور اگر یہ موجود نہیں تو پھر تم ممکن ہے اپنے دعوے میں تم جھوٹے ہو ٹھیک ہے وہ بدا بینا اور پھر لفظ بدا لایا کانا کا لفظ نہیں آیا کہ عداوت اور بغض ہوگا نہیں بلکہ وہ ابا ظاہر ہوگا بدا بن بمعنی بانا زہارا ہے تو یہ ہے کہ ظاہر ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور ظاہر ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان بغض سینے میں چھپا ہوا بغض نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہوگا بدا کا لفظ آیا ٹھیک ہے اور پھر کب تک ہوگا ایک مہینہ ہوگا ہاں ایک ہفتہ ہوگا سال ہوگا دس سال تک ہوگا پانچ سال تک ہوگا نہیں ابدا بینا ہمیشہ ہوگا ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہم, ہمیشہ کے لیے میرا تم سے براہ کا اعلان ہے ہمیشہ کے لیے میں تم کو کافر کہوں گا اور تمہارے عقیدے سے انکار کروں گا تم سے انکار کروں گا ہمیشہ کے لیے میرا تمہارے ساتھ عداوت اور بغض کا اعلان ہے لیکن کوئی وجہ ہے اس کی کیا قومیت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا ہاں یا کسی دوسرے مسئلے دنیاوی مسائل پر ابراہیم علیہ السلام نے ان ان سے سے لڑ کر ان کے عقیدے سے انکار کیا نہیں اس کا غایہ بیان فرماتے حتی باللہ اس وقت تک انکار ہوگا جب تک تم اللہ جل جل جلال پر وحد و ایمان نہ لائے اگر تم نے اس پر وحدہ ایمان لایا اور اس کو واحد لا شریک مانا تو اس وقت میرا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا محبت ہوگا ورنہ اگر تم میرے بھائی ہو تو میرا اعلان ہے اگر تم میرے باپ ہو اگر تم میرے جو بھی ہو حتیٰ کہ باپ نا اور دوسری جگہ فرماتے ہیں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم کو اور تمہارے قوم کو ظاہر گمراہی میں میں دیکھتا ہوں تو باقاعدہ ان کے عقیدے سے اعلان کیا اور وجہ ایک بتائی کہ حتی باللہ تو حتی باللہ اللہ اللہ ہے اور وہاں سے لے کر انا منكم و مات من دون الله كفرنا بكم وبادا بيننا کم اللہ ابادا یہاں تک کیا ہے لا الہ کا مفہوم ہے لا الہ کا مفہوم ہے انکار ہے ابراعت ہے عداوت ہے بغض ہے یہ سب جمع ہو کر یہ لا الہ کا مفہوم ہے ٹھیک ہے تو لا الہ کے مفہوم ایک ہمگیر مفہوم ہے اس مفہوم کے تحت جو ہے ہم مطلب ہر باطل کو رد کرتے ہیں ہم ہر باطل کو رد کرتے ہیں نہ کسی کو ہم شرک الخلق آ, خلق میں شریک کرتے ہیں نہ کسی کو ہم تدبیر امور میں شریک کرتے ہیں نہ کسی کو ہم علم الہی میں شریک کرتے ہیں نہ کسی کو ہم حکم میں شریک کرتے कर, ہیں اس کو ہم سب کو ہم نے کیا کیا رد کیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر یہ سوچو کہ اللہ کا لفظ ہے دوسرا لفظ کیا ہے الح کا لفظ ہے اللہ بانوح ہے اللہ کا معنی ہے معبود اور الہ کا معنی ہے الالہ هو اللذی القلب اللہ قلبا جس جس کے جس کے کے بندہ اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے اطاعت کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو الح کہا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ کا لفظ ہے بیمان المعلو اور معلوح بمان المعبود ہے یعنی لا محبودہ اللہ لا محبودہ اللّہ اب معبود تو عبادت سے ماخوذ ہے کہاں سے ماخوذ ہے عبادت سے ماخوذ ہے تو عبادت کیا چیز ہے عبادت کی معنی کیا ہے تو معبود عبادت سے ماخوذ ہے اور آ عبادت کی تعریف کرنی چاہیے اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ معرفت مشتقات موقف ہے معرفت مبادی پر کہ کسی مشتقی کو تم جانتے ہو تو اس کے مبع اور مصدر کو جانو تم مشتقی کو جان سکو گے تو عبادت کا معنی عبادت کے معنیٰ کو معلوم کرنا چاہیے تو یہاں پر عبادت کے معنی کو ہم معلوم کریں گے تو عبادت کے دو معنی ہے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے لغوی معنی کے اعتبار سے عبادت کا معنی ہے ذلت ہے عاجزی ہے تعظیم ہے کسی کو عظیم ماننا کسی کے سامنے عاجزی کرنا اس کو لغت میں عبادت کہا جاتا ہے الطریق المعبد اس راستے کو کہا جاتا ہے جو زیادہ لوگوں کے چلنے سے زیادہ وہ تھوڑا نیچے کی طرف جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ اس کو الطریق المعبد کہا جاتا ہے الطریق المذلل کہا جاتا ہے اس کو تو یہاں پر لغوی معنی لوگ عبادت کی ہے لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے اصطلاحی معنی ہے عبادت کی ایک یہ ہے کہ عبادت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبادت ہے وہ محبت اور وہ تعظیم جو خلاف عقل ہو وہ تعظیم کسی کا جو خلاف عقل ہو اس طرح دیکھو ہم اللہ تعالی کے سامنے اپنی پیشانی کو مٹی میں رکھتے ہیں نا تو یہ تو عقل تو ہی نہیں مانتا ہے لیکن عقل کے خلاف ہم اس کو مانیں گے ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو ان کے قوانین نہیں ہے یہ ان کے قوانین یہ ان کے یعنی اس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں باقاعدہ یہ اپنے دساتیر اپنے باطل دستوروں اپنے باطل آئینوں اور اپنے باطل قوانین کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے وہ بالکل اس کو مانتے ہیں دیکھو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ صبح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پتھروں کو سزا دیتے ہیں یہ درختوں کو سزا دیتے ہیں ہاں یہ دروازوں کو سزا دیتے ہیں یہ کمروں کو سزا دیتے ہیں تو عقل یہ بات تسلیم کرتا ہے نہیں تسلیم کرتا لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے قانون میں ہے تو بس یہ منوان اپنے قانون کو کیا کرتے ہیں یہ مانتے ہیں تو خلاف عقل کسی کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے یہ عبادت ہے یہ ان کا عقل نہیں مانتا ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا تعظیم ان کے اپنے قانون کے کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے قوانین کے باقاعدہ عبادت کرتے ہیں اس کو اتنا محترم اور اتنا معظم سمجھتے ہیں کہ ان کا عقل تسلیم نہ کرے گی پھر بھی وہ اس کو مانتے ہیں تو یہی وجہ ہے بہرحال معبود، معبود کی بات ہے کہ کام کو عبادت کر دیتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ البادت تعظیم ہو عبادت تعظیم ہے بے نفس اول مال عبادت تعظیم ہے نفس یا مال کے ساتھ اور اعلی معل عقیدت معل عقیدت اور مال ما مال به شرح یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو ہے وہ تعظیم ہے جانن ہو یا مالن عقید صحیحہ کے ساتھ اور بمطابق شرع اور مطابق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر چیز میں جو یہ ہے تو لیکن یہ شرعی عبادت کا مانا ہے یہ کسی عبادت کا مانا ہے یہ شرعی عبادت کا مانا ہے عبادت کا عام مفہوم جو پہلے ہم نے ذکر کیا وہ ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ اب معبود جو ہے جس طرح معبودان نے ہے دنیا میں معبود حق ہے دنیا میں ایک معبود ہے وہ اسی طرح معبودان باطلہ بھی ہیں اس حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بہت سے لوگ جنہوں نے محبودیت کے دعوے کیے ہیں فرعون دیکھو انرب بک ملال کا دعویٰ کرتا ہے ہاں اسی طرح نمرود دیکھو دوسرے لوگ دیکھو انہوں نے اپنے ربوبیت اور اپنی الوحیت کے دعوے کیے ہیں نا اور لوگوں کو اپنی باطل اطاعت کے لیے اور عبادت کے لیے انہوں نے ان کو بلایا ہے باقاعدہ تو یہ ہے کہ معبود عبادت سے ہے اور عبادت کا یہ مانا ہوا اب عبادت کا مفہوم تو ہم نے بیان کیا عبادت کے مصداک بہت سے ہیں اگر ہم ایک ایک شمار کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے فلان ہے فلان ہے یہ سب دعا ہے یہ سب عبادات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ضابطہ ہے انہوں نے عبادت کو یعنی مطلب تین چیزوں میں بڑے بڑے سطح پر تقسیم کیا ہے ایک تو یہ معروف عبادت ہے جو جس کو ہم ارکان مخصوصہ کہتے ہیں چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو اس ارکان مخصوصہ کو ادا کرنا کیا ہے وہ عبادت ہے ٹھیک ہے مالی ہو یا بدنی ہو اور دوسرا جو ہے اس کا اطلاق دعا پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی اس طرح کی تعظیم ہے جان جان عبادت میں تم دیکھو جانی عبادت میں تعظیم ہے نا اس طرح تعظیم ہے کہ بندہ کا عقل تم نہیں سمجھتا لیکن ہم کریں گے ٹھیک ہے عقل کا ایک ادراک سے مافوق ہے عقل کا مخالف نہیں ہے لیکن عقل کے ادراک سے مافوق ہے اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا عقل تو یہ بات تسلیم نہیں کرتا ہے کہ پھر تم خوار ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے لیکن ہم دیتے ہیں نا تو اس میں ہم مطلق اللہ تعالیٰ کو عظیم مانتے ہیں اور اس کے عمر کے سامنے سارے تسلیم خم ہو جاتے ہیں اسی طرح دعا مافوق الاسباب جو ہے ایک ما تحت الاسباب دعا ہے ما کلس باپ دعا تو ٹھیک ہے مطلب کسی کو تم یہ کہو کہ جاؤ, جاؤ میرے لیے پانی لاؤ ہاں تو مافا کلس باب ہے وہ لا سکتا ہے تمہارے لیے پانی تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن مافا کلش اسباب تم کسی سے دعا کرتے ہو کہ بارش کرو تم تو وہ کیسے کر سکے گا وہ تو انسان ہے اس کے وش میں تو یہ بات نہیں ہے تو بہرحال یہ مافا کلس اسباب دعائیں کسی سے مانگنا یہ کیا ہے یہ بھی عبادت ہے اس کی یہ اس کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وقال اربنی عبادت <سؤال> یہاں پر عبادت دعا کو کہا گیا ہے تو عبادت کا اطلاق دعا پر بھی آیا ہے قرآن کریم میں اور عبادت کا اطلاق حکم اور قانون پر بھی آیا ہے ان الحکم اللہ اللہ تعاب اللہ تعاب ال ایسا ہے جیسا کہ تفصیل ہو ٹھیک ہے خاص ہے اور امر اللہ تعبد اللہ یہ عام ہے مطلب تمین عادت تخصیص ہے کہ حکم اور قانون صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالی نے امر کیا ہے کہ تم کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے عبادت میں یہ بھی آتا ہے اور دوسرے عبادات بھی آتے ہیں تو یہ گویا خاص ہے اور وہ عام ہے تعمیم عبادت تخصیص ہم اس کو کہتے ہیں لشمول اور للعموم جو ہے یہ آتا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے بہرحال تو تین مفہوم تین مسداب بن گئے بڑے بڑے جو ہیں عبادت جو معروف عبادت ہے ارکان مخصوصہ اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ یہ عبادت ہے دوسرا کیا ہے وہ ہے دعا تیسری کیا ہے او حکم ہے تو تینوں کو اب یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ اب معبود کا معنی کیا ہوگا ایک معبود ہے کوئی اس کے سامنے سجدہ لگاتا ہے تو اس سے ہم انکار کریں گے یا نہیں کریں گے ہاں الہ الا اللہ سے ہم نے اس سے انکار کیا باطل محبود سے جس کو سدہ لگایا جاتا ہے جس کے نام پر کوئی زکات دیتا ہے کوئی نظر و نیاز کرتا ہے اس کے نام پر تو ہم نے اس کے باطل محبود کے عبادت سے اس کی محبودیت سے ہم نے انکار کیا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس باطل محبود کے عابدین سے انکار بھی کرتے ہیں ان سے براہت بھی کرتے ہیں ان سے عداوت بھی کریں گے اور ان سے بول بھی رکھیں گے اس طرح ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ چار چیزیں ساتھ ہوں گی اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کوئی مطلب کسی نے کسی کو مافا کل اسباب کسی سے مافا کلسباب دعا مانگتا ہے تو ہم اس کو بھی رد کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ معاف و دعا کا کوئی قابل نہیں ہے کہ اس سے مافا کل اسباب دعا مانگی جائے مگر کون ہے مگر ایک اللہ ہے مگر ایک اللہ ہے کہ اس سے مافوق الاسباب دعا مانگی جا سکتی ہے کسی دوسرے معافوں کا اسباب دعا کرنا یہ, باطل ہے, یہ عبادت ہے اس کی اور یہ شرک ہے تو بہرحال لا الہ الا اللہ کے دوسرے اس میں ہم نے اس سے انکار کیا کہ ہم باطل معبود و عبادت و جس کی کی جاتی ہے دعا کی شکل میں ہم اس سے بھی کیا کرتے ہیں اس سے بھی ہم انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جب ہم نے انکار کیا اس سے عداوت اس کے بعد عقائد سے اس کے عابدین سے ہم عداوت بھی رکھیں گے بغض بھی رکھیں گے ہاں اور کیا کریں گے براہ کا اعلان بھی کریں گے اور ان کے عقیدے سے انکار بھی کریں گے یہ ہے نا اسی طرح لا الہ الا اللہ میں کسی دوسرے کو قانون ساز ماننے سے بھی ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی کو قانون ساز نہیں مانتے الا اللہ مگر کسی کو مانتے ہیں کس کو مانتے ہم ایک اللہ کو ہم قانون ساز مانتے ہیں تو باطل قوانین سے ہم نے انکار کیا کہ ہم باطل قوانین نہیں مانتے ہیں. ہاں قانون سازوں سے انکار کیا کہ ہم باطل قانون سازوں کو نہیں مانتے اللہ کے سوا ہم کسی کو قانون ساز یعنی شریعت کے نصوص کے خلاف قانون سازی جو لوگ کرتے ہیں ہم نے ان سے انکار کیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جب ان سے انکار کیا ان کو نہیں مانا تو پھر ان سے انکار کے ساتھ ہم ان سے براہد کا اعلان بھی کریں گے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے چاہے وہ قانون ساز اسی قانون کا ماننے والا اسی قانون کا احترام کرنے والا اسی قانون کو نافذ کرنے والا اسی قانون کا دفاع کرنے والا میرا بھائی کیوں نہ ہو میرا باپ کیوں نہ ہو میرا مطلب کوئی دوسرا رشتے دار اور تعلق دار دوست کیوں نہ ہو لیکن میں اس سے براعت کا اعلان کروں گا کہ نہیں یہ آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے دین کے بنیاد پر میرا اس کے ساتھ توڑ ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تیسرے اس سے پھر بغل بھی رکھوں گا دل میں میرا بہت بھی ہوگا اس کے لیے کہ یہ باطل عقیدے کا حامل آدمی ہے تو میں اس سے بہت بھی رکھوں گا اور ساتھ ساتھ کیا بھی ہوگا عداوت بھی ہوگا کہ مطلب میں اس سے اعلان عداوت کروں گا اور اس سے لڑوں گا بھی اگر وہ اپنے باطل عقیدے سے باز نہ آئے پھر وہ یا مسلم بنے گا یا کیا بنے گا یا مسالم بنے گا یا وہ اسلامی احکامات کے سامنے سرنگ ہو کر اپنے باطل عقیدے پر ہو بھی اگر تو اس سے وہ جزیہ لیا جائے گا اگر وہ مستحق ہے لیکن اگر وہ مرتد ہے تو پھر اسے اس تو جزیہ نہیں لیا جاتا تو لیکن اور یا مسلم بنے گا اسلام قبول کرے گا تو یہ ہے بہرحال یہ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور یہ مفہوم اس مفہوم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مفہوم ہمارے علماء نے پہلے بیان کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آج بیان کرتے ہیں ہمارے علماء نے اس کو چند سال پہلے پچاس ساٹھ سال پہلے سو سال پہلے اس مفہوم کو انہوں نے لیا ہے قانون ساجی کے اس مفہوم کو کہ ایک اللہ کو قانون ساز ماننا یہ مفہوم انہوں نے لیا ہے اور وقت کے تاغت پر انہوں نے رد کیا ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ وقت کے مطابق باطل معبود کی نفی کے لیے کیا ہے لا الحا لا الحا کا یہ مختصر جملہ نہیں ہے یہ ہر باطل معبود کے رد ہے ہر زمانے میں چاہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں وَد يغوث يعوق اور نصر کے شکل میں تھے تو انہوں نے ان سے انکار کیا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لات منات عزا کے شکل میں تھے انہوں نے ان سے انکار کیا ہاں اور چاہے وہ پھر بعد میں قبر کے شکل میں تھے جو لوگ اس کے سامنے سدے لگاتے تھے اور ان سے سے مانگ کرتے تھے اس سے انکار کی شکل میں ہو تو وہ بھی اس سے بھی اس میں انکار ہے اور چاہے وہ قانون سازی کے شکل میں ہو تو قانون ساز کو مطلب اپنے آپ کو مانتا ہو یا باطل قوانین ہم پر نافذ کرتا ہوں یا اس سے دفاع کرتا ہوں اس کی شکل میں وہ ہو تو اس سے بھی ہم انکار کرتے ہیں اور اس کی مثال میں نے آپ کو وہ دی کہ پاکستان کے بنتے وقت جو نعرہ علمائی کرام نعرے مطلب لگاتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہوں گے پاکستان میں مساجد ہوں گے پاکستان میں مدارس ہوں گے اگر یہ نظریہ ہوتا تو یہ تو ہندوستان میں بہت زیادہ تھی فقط زمین کا بھی ٹکڑا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس زمین کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ زمین سے کیا مطلب ٹھیک ہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب نکالنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں ہندو مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا تو یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے کیونکہ نہ تو کسی اسلامی حکومت میں اس طرح ہوا ہے اور نہ آج بھی پاکستان میں خلاف حص بھی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں مشاہدہ کے خلاف بھی ہے مشاہدہ میں ہمارا ہم ہے کہ ہم پر ہندو بھی ہے یہاں پر, سکھ بھی ہے، یہاں پر, بھی ہے، یہاں پر عیسائی بھی ہے، یہاں پر دوسرے لوگ، دوسرے لوگ عقائد کے لوگ بھی رہتے ہیں ان کے عبادت خانے ہیں اور ان کو قانونی حیثیت مل گئی ہے باقاعدہ تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ لوگ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہم نکالیں گے اگر ہم جو بھی مطلب ہم نکالتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ بس مسلمان ہوں گے تو مسلمان تو ادھر ہندوستان میں بیتے ہاں تو کیا مطلب نکالیں گے آخری مطلب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قانون چلے گی تو کس کی ہوگی اللہ تعالی کی قانون ہوگی کسی دوسرے قانون کی حاکمیت کسی دوسرے شخص کی حاکمیت اس کی حکمرانی یہاں پر نہیں چلے گی نہ عوام کی حکمرانی ہوگی اور نہ بادشاہ کی حکمرانی ہوگی نہ کسی شخص کی حکمرانی ہوگی بہرحال اگر قانون قانون ہوگا اور حکمرانی ہوگی تو فقط کس کی ہوگی اللہ, اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو یہ ہمارے اکابر و ہمارے اسلاف نے یہ مانا یہاں سے نکالا لا الہ الا اللہ سے اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ لا الہ الا اللہ میں جو الہ ہے باطل معبود تو یہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں ہاں اس کے لیے ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے ہم اسی اصطلاح سے بحث کریں گے تو پھر آئیں گے کلمہ کے اصل معنی کی طرف تو جو ہم اس کے معنی کرتے ہیں تو اللہ باطل محبود کے لیے قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اس اصطلاح کا نام کیا ہے تاوت ہے لفظ تابوت استعمال کیا ہے قرآن قریب نے لفظ تابوت کا مطلب کیا ہے تو لفظ تاغت کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی مانا تاغت اصل میں ہے تغوت جو آپ نف پڑھتے ہیں تو پھر اس میں کچھ اعلال وغیرہ ہو کر یہ تابوت بن گیا اور یہ تغا یتغو باب نثر سروس سے یا تغا یغغا باپ فتح یفتحو سے ہے اور تاغت تغیان سے ماخوذ ہے تغیان تجاوس کو کہا جاتا ہے کوئی اپنے حد سے تجاوز کرے سرکش ہو جائے جس کو ہم پشتوں میں اور اردو میں ہم اس کو سرکش کہتے ہیں تو جو کوئی اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو تعوت کہا جاتا ہے ہر کسی کے لیے ہر قانون میں ہر کسی کے لیے اپنے حدود ہوتے ہیں دیکھو ان باطل قوانین میں بھی حدود ہیں نا یہ ہم کو کیوں قتل کرتے ہیں ہم کو یہ لوگ باغی مانتے ہیں کہ انہوں نے حق سے تجاوز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور ہمارا ریٹ تسلیم نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ باغی ہیں تو ہر کسی کے لیے اب ہر قانون میں ایک حدود ہوتے ہیں اس حدود سے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تو جو کوئی اسلامی قانون سے اور اللہ تعالی نے جو فطری قانون بنایا ہے اور اس فطری قانون سے وہ تجاوز کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے لغت میں اس کو تاغوت کہا جاتا ہے کیونکہ تغاکے ماں کیا کس چیز کے ہے کے ماں کیا ہے تجاوز, تجاوز ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان نالما تغلفل جاریا کہ جب پانی نے اپنے حد سے تجاوز کیا تو میں نے تم کو کشتی میں سوار کیا تو پانی نے کس وقت علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تو یقینا پانی نے اپنے حد سے تجاوز کیا تھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ فرماتے طغل ماہو اسی طرح ہے فراہون ان نہ ہوتاگا فرہون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان نہ ہوتاگا اس نے اپنے حد سے تحدود سے تجاوز کیا کیونکہ یہ تو مخلوق ہے اور اپنے آپ کو خالق کی صفات ثابت کرتے ہیں یہ تو عابد اس کو بننا چاہیے تو حبد ہے غلام ہے اور یہ اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو انہو اس لیے یہ تجاوز کیا ہے اس نے بہرحال تعبوت کا لغوئی تجاوز کر تجاوز کرنے والا تجاوز کرنے والا توغان کے معنی ہے تجاوز کی اور تعبوت کا معنی ہے تجاوز کرنے والا اور اصطلاح میں تعبوت کیا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون کلا جس شخص کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو تابوت کہا جاتا ہے وہ تاوت ہے ٹھیک ہے جس طرح کہتے ہیں، الشیطان تو شیطان ہے ٹھیک ہے بعض کہتے جو لوگ غیب کے دعوے کرتے ہیں وہ لوگ تاوت ہیں اور امام مجاہد رحم اللہ نے بھی ایک تفسیر کی ہے اس کی وہ فرماتے ہیں اتاحوت ہوا شیطان یہ تحاق علیہ وہ ہوا صاحب و امرحیم ایک شیطان ہے جو انسان کے شکل میں ہوتا ہے یعنی یہ درحیق وہ انسان ہوتا ہے لیکن اس کے جو امار ہوتے وہ شیطانی ہوتے ہیں اور یہ تحاکم لوگ اس کے پاس فیصلے لے لے جاتے ہیں اپنے فیصلے اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صاحب و اور وہ اس کے امیر ہوتا ہے ان کی امور کا سا... یعنی اللہ تعالی کی کے کتاب کے مطابق تو پھر وہ کیا کہا جاتا ہے دلوقتي وہ تاوت کہا جاتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تابود کے مسداک مسادیق بیان کیے ہیں تو کے بہت سے مسادق ہیں ہر مطلب بہت سے کفار ہیں جو دغیان میں مبتلا ہے بات کہتے ہیں اتاوت فلکفر تاوت متمرد فلکفر و دلال میں گمراہی اور کفر میں سرکش آدمی کو کہا جاتا ہے بات کہتے ہیں ااوت ادال ٹھیک ہے کہ گمراہی کی طرف دعوت دینے والا کیا کہا جاتا ہے تاوت کہا جاتا ہے لیکن امام مجاہد رحم اللہ کی تفسیر تو آپ نے سنی اب وہ امام نقیم رحم اللہ جو فرماتے ہیں کہ تاوت کے تو بہت سے سرگنے ہیں بہت سے اس کے کبرا ہیں لیکن پانچ اس میں مشہور ہے پانچ کیا ہے مشہور ہے ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان ہے شیطان سب سے بڑا تاوت ہے کیوں اس لیے کہ یہ لوگوں ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آب یہ آبد تھا, یہ بھی عبد تھا ان غلام تھا اور اس نے عبدیت کی صفات سے انکار کیا اسے تجاوز کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو امر کیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سدھا لگاؤ تو اس نے دلائل بازی شروع کی تو اس دلائل بازی کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ای کیا بن گیا تابوت بن گیا اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے علم آحت بنی آدما اللہ تعاب الشیتان کے اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے تو شیطان کی عبادت سے منع کیا کرنے سے پتہ چلتا کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ برائرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں جیسے قبالسٹ یہود جو ہیں وہ برائرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور تا اس طرح دوسرا معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے مطلب اس لیے اس کو تعوت کہا گیا کہ یہ دوسرے لوگوں دوسرے مخلوق کو محبوب بنانے اور لوگوں کو دوسرے کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے سبب کون ہے یہ شیطان ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگ بٹک جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اور دوسرے مخلوق کی عبادت میں تلا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تعاوت کہا جائے گا دوسرا جو کا معنی ہے مسداق ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے سوا اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کو تابوت کہا جاتا ہے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو اگر وہ اس عبادت پر راضی نہ ہو تو پھر بھی تابوت نہیں کہا جائے گا کیونکہ پھر اس نے تو حد سے تجاوز نہیں کیا دوسرے لوگوں نے کیا وہ تو اپنے حد ہی میں رہ گیا لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو معبود بنایا جیسا کہ عیسا علیہ السلام ہے تو عیسا علیہ السلام نے تو لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو لیکن وہ لوگ کرتے تھے اور قیامت کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا آن تقول ناس اے علیہ تم نے لوگوں کو کہا تھا اور میری ماں کو جو ہے نا وہ معبود پکڑو تم نے کہا تھا ان کو تو کیا فرمائے گا یہاں پر کہ میں نے تو ان کو کوئی دوسری بات نہیں کی بلکہ میں نے ان کو یہ کہا ہے ربی و ربکم وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان پر نگران تک گواہ تھا اس وقت تک جب میں ان میں موجود تھا پدماتا تم نے مجھ کو اوپر اٹھایا کن تھا انتر رتیب عالیہ تو تم ان کے اوپر نگران تھے اللہ تم کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا بنایا ہے مجھ سے مجھے پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ اپنے علم کے مطلب علم غیب سے بھی انکار کیا عیسا علیہ السلام نے کہ مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے میرے بات کیا کیا اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس نے اپنے محبود بننے کی دعوت سے بھی انکار کیا ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی عبادت پر راضی نہیں تھے تو اسی وجہ سے باللہ عیسا علیہ السلام کو تابوت تو نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان تھے تیسرے قسم کے تیسرا تاوت کا وہ قسم بھی ہے جو اپنے عبادت کے طرف لوگوں کو بلاتا تو ہے لیکن لوگ تو اس کی عبادت نہیں کرتے لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے لیکن یہ بیچارہ ادھر ادھر گھومتا ہے کسی کو کہتا ہے میری عبادت کرو میرا یہ ہے میرا وہ ہے نا مجھ سے مانگو وہ کہتا ہے لیکن لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے اور یہ ہوتے ہیں باقاعدہ فرعون نے بھی اگرچہ لوگوں نے اس کو قبول کیا لیکن دعوت تو اس نے چلایا تھا کہ مجھ کو معبود مانو مجھ کو معبود مانوس نے بھی اس طرح کیا تھا نا کہ اس نے اپنے عبادت کے لیے دعوت چلائی تھی کہ مطلب مجھ کو وہ مانو محبود مانوکاپ نے اس سے انکار کیا تو یہ ہے کہ مطلب اپنے عبادت کی طرف بلانا لوگوں کو یہ بھی تا تھے اگرچہ اس کی عبادت نہ کی جائے نمبر چار وہ انسان جو علمغیب کا دعویٰ کرے وہ بھی تابوت ہے یہ سب تواغیت جو آتے ہیں تواغیت ان کو کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے حد عبدیت سے تجاوز کیا اور اپنے آپ کو معبود بنایا ٹھیک ہے یہاں پر بھی علم غیب کا مدعی تاغوت ہے اس لیے کہ علم غیب اللہ تعالی کا خاصہ ہے اللہ تعالی کا خاصہ ہے اور خاصا کسے کہتے ہیں مایو ولا یوجد فی ہی کہ جس چیز میں یہ موجود ہو جائے اس سے غیر میں موجود نہیں ہوتا ہے تو علم غیب جب اللہ تعالی میں موجود ہو گیا ہے تو کسی دوسرے میں موجود نہیں ہو سکتا تو جو کوئی بھی اس علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو عبد ہے وہ تو مخلوق ہے اس, کے اس کو علم غیب نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو علم غیب ثابت کرتا ہے تو اس نے اپنے حد سے تجاوز کیا اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے تاغت کہا جاتا ہے اور نمبر پانچ جو ہے وہ انسان جس کے پاس لوگ فیصلے اپنے فیصلے لے جاتے ہیں اپنے مسئلے مسائل جو ان کے درمیان اختلافات آتے ہیں اور یہ ان کو آ, ان کے فیصلے کو اللہ تعالی کے قانون کے بغیر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی تابوت ہے یہ بھی تاوت ہے اور اس کے بارے میں دلیل کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر تو تم اس لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے جو گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لائے ہے قرآن پر اس سے پہلے کتابوں پر لیکن یہ لوگ جوری دونا انتہا مولک تابوت ان کا یہ گمان باطل ہے اس لیے کہ یہ لوگ اپنے فیصلے تابوت کے پاس لے لے جاتے ہیں اور یہ واقعہ تو میں نے کل آپ کو سنایا تھا کم از کم تھوڑا بہت تو ذہن میں آیا ہوگا وہ کابرف والا واقعہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی تھی اور ایک نے فیصلہ کاب نے کے پاس لے جانا تھا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کا اصرار کیا اگر کی وہ یہودی تھا اور دوسرا نام نہاد مسلمان تھا لیکن فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے بعد وہ بکر صدیق کے پاس گئے اور بکر صدیق نے جب فیصلہ رسول کے فیصلے کی تعید کی تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے پاس گئے جب آپ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ اس بندے کے حق میں یہودی کے حق میں تو نے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ نام مسلمان نہیں مانتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا سر آ آ آ آ آ آ گردن اس کو گردن اڑایا تو پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اخراج آیا کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمایا ٹھیک ہے کہ یہ ویسے گمان کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں ورنہ وہ مومن نہیں تھے ان کی ایمان سرب ہو چکی ہے کیوں ایمان صب ہو چکی ہے اس لیے کہ یوری دونا یہ تہا کا مہلت انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلے تاود کے پاس لے جائے تو یہاں پر یہودی عالم کا اشرف کو تاؤت کہا گیا تعوت کہا گیا کیوں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر نازل شدہ قانون نازل کردہ قانون کے بغیر فیصلے کرتے تھے تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا تاغوت کہا گیا تو یہاں پر یہ تاوت کا اطلاق آیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے تابوت کے یہ پانچ سرغنے یاد کیے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ابلیس سے انکار کرتے ہیں اس کے اس سے اور اس کے ساتھیوں سے عداوت بغض اور برات کا اعلان کرتے ٹھیک ہے اور وہ اس عبادت پر راضی ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں ہم اس سے بغض رکھتے ہیں ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو اس سے عبادت اور معبودیت سے انکار کرتے ہیں لیکن اس کی ذات کا احترام کریں گے ٹھیک ہے نمبر تین جو کوئی لا الہ الا اللہ اس باطل معبود کو ہم نہیں مانتے جو اپنے عبارت کی طرف لوگوں کو کو بلاتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے اس سے ہم انکار کرتے ہیں اس سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں اس سے ہم بغض رکھتے ہیں اس سے ہم عداوت کریں گے دشمنی کریں گے ٹھیک ہے اور مدعی الملغیب جو ہے کاہ نئے ساحر ہے ان لوگوں سے ہم عداوت کا اعلان کرتے ہیں بہوش کا اعلان کرتے ہیں اور اس طرح ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں اور جس شخص جو لوگ اور جو, جو کوئی اللہ تعالی کے قانون کے بغیر کسی چیز کو قانون مانتا ہے اس پر فیصلے کرتے ہیں اس کی دفاع کرتا ہے اس سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں ہم ان کے اس باطل عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں ہم اس سے برا بوش رکھتے ہیں اور ہم اس سے اعلان عداوت کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کلمے میں آ, آ, آ, کلمے میں لا الہ الا اللہ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں تو ہم نے تاغوت سے انکار کیا اس تاغوت سے انکار کرنا یہ مقدم ہے کس چیز پر اللہ پر اقرار کرنے پر اللہ تعالی کی عبادت کا اقرار کرنے سے پہلے پہلے تم کو کیا کرنا ہوگا تاغوت سے انکار کرنا ہوگا باطل معبودان کی عبادت ان کے عقیدے ان کے امال ان کے تہذیب ان کی ثقافت ان کے قانون اور ان کے دستور ان کے آئین سے کیا کرنا ہوگا انکار کرنا ہوگا تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا دیکھو لا الہ الا اللہ اللّہ کتابوت ہے اور, اللہ لا الہ اور اللہ کیا ہے ایمان باللہ ہے اور اللہ تعالی نے بھی مقدم ذکر فرمایا ہے و فرب تاوت مم بلّہ فقم قبل وطلوس فمن فر بتات نے کفر بتاوت ہے لا ہے باللہ اللہ اہل ہے ایمان باللہ ہے پھر اس کے بعد فقر استمس قبل وطلوس ہے ٹھیک ہے اسی طرح کی عبارت کرو, وَجْتَنِبُ التاغوت, تاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ ٹھیک ہے تاود سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں آ, أَن إِلَى الله لہم البشر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تاغوت سے بچایا اور کہ اس کی عبادت, کرے اس کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا وہ انب اللہ اللہ کی عبادت کی طرف رارب ہو گئے تو وہ لدین تنب ال تعبت اور وہ اناب اہ اللہ, اللہ ہے تو یہاں پر کفر بالتاغوت اور ایمان باللہ دونوں جو ہے نا وہ ایمان کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر ایمان نہ ہو نہیں ہو سا معتبر نہیں ہے کہ کسی کا کفر بتاؤت نہ ہو کیونکہ اگر کفر بتاوت نہ ہو تو اس طرح کا ایمان تو اللہ پر فقط اللہ کے وجود پر ایمان اور اللہ کی عبادت پر ایمان یہ تو ابو جہل کا بھی تھا یہ تو اس کے ساتھیوں کا بھی تھا جب وہ حج کرتے تھے تو کیا کہتے تھے حج میں تلبیہ کے دوران لبیک لبک اللہ محمد ملک لا شریک الک لیکن پھر کہتے تھے اللہ شریق تو یہ ہے, ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن تابوت سے انکار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معتبر نہیں کیا تو ہم تابوت سے انکار کریں گے اور آج ہمارے عصر کا سب سے بڑا تابوت یہ قانون ہے قانون جو جو وضاحی قوانین ہے انسانوں کے بنائے گئے قوانین ہیں شیطانی ذہنوں کے بنائے گئے قوانین ہیں یہ ہمارے دور کے سب سے بڑے تابوت ہیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہے اور یہ ہمارے اوپر جو ہے نا آج اس کی حکمرانی ہے تو اس سے انکار کرنا ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی کا اقرار کرنا ہوگا تو ہم ہر باطل نظام جو انسان کو قانون بنانے کا حق دیتا ہے ہم اس باطل نظام کے سے کیا کرتے ہیں ہم اس سے انکار کرتے ہیں ہم ہر اس باطل نظام سے انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے نہ ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں اور اس کو ہم نہیں مانتے اس سے ہم بغض بھی رکھیں گے عداوت بھی کریں گے اعلان براعت بھی کریں گے انشاءاللہ